اور ان اہل کتاب میں سے یقیناً ایک گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ آپ اے نبی اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرنے لگیں اور در اصل وہ کتاب میں نہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ در اصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں وہ تو دانستان یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے کلام اللہ, اللہ میں یہودیوں کی تحریف یہاں بھی انہی ملعون یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ یہ بھی کرتا ہے کہ کلام اللہ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے ربانی کتاب بدل دیتا ہے اصل مطلب اور صحیح معنی خبد کر دیتا ہے اور جاہلوں کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے کہ کتاب اللہ یہی ہے پھر یہ خود اپنی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہہ کر جاہلوں کے اس خیال کو اور مضبوط کر دیتے ہیں اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں اور جھوٹ بکتے ہیں زبان موڑنے سے مطلب یہاں تحریف کرنا ہے ابن عباس رضی اللہ عنما سے صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ لوگ تحریف کرتے تھے اور ازالہ کر دیتے تھے مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو کتاب اللہ کا لفظ بدل دے ہاں یہ لوگ تحریف اور بے جا تعویل کرتے تھے وہ بھی اپنے منبِ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات و انجیل اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تعالی نے اتاری ایک حرف بھی ان میں سے نہیں بدلا لیکن یہ لوگ تحریف و تعویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں اور جسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہور کر رہے ہیں ان سے بھی لوگوں کو بہکاتے ہیں حالانکہ در اصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اصلی کتابیں جو محفوظ ہیں جو بدلتی نہیں وہب رحمہ اللہ کے اس فرمان کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہے تو ہم بالیقین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے اور زیادتی اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں اور پھر جو زبان عربی میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو بڑی خطا ہے اور بہت ہی زیادتی ہے اور کمی بھی اصل سے بہت ہے اور کھلے ہوئے وہم اور صاف صاف غلطیاں موجود ہیں بلکہ در اصل اسے ترجمہ کہنا زیبا ہی نہیں وہ تو تفصیر اور وہ بھی بے اعتبار تفسیر ہے اور پھر ان سمجھداروں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جن میں اکثر بلکہ کل کے کل در اصل محض الٹی سمجھ والے ہیں اور اگر وحب رحیمہ اللہ کے فرمان کا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو در حقیقت ربانی کتاب ہے پس وہ بے شک محفوظ و مصون ہے اس میں کمی زیادتی ناممکن ہے